ذرا سوچے تو صحیح جو اولاد پورے رمضان میں ایک صفحہ دیکھ کر نہ پڑے وہ باپ کے مرنے پر پورا قرآن ختم کر کے اشار ثواب کہاں سے کرے گی سوچنے والی بات ہے روزانہ صبح اٹھ کر یاسین شریف باپ کے اشارے ثواب کی وہ کیا پڑھے گی یعنی جس سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی وہ سو رکعت نفل پڑھ کے باپ کو اشاء ثواب کرے گا تو کس اولاد پر یا کن رشتے داروں پر ہمارا بھروسہ ہے یعنی بھروسہ سے مرادیے کہ کن کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اپنی اصلاح کریں اپنی اولاد کی اصلاح کریں ان کو دین سکھائیں کہ جب ہمارا جنازہ کھڑا ہو جب ہمارا جنازہ ہو سامنے نماز جنازہ شروع ہو تو ہمارے بیٹے کو جنازے کی دعا تو آتی ہو ہماری میت گھر میں رکھی ہو تو ہمارا بیٹا سوریہ یاسین شریف پڑھ کے سالے ثواب تو کر سکے ایسا نہ ہو کہ ہمارا سویم ہو اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ باہر بیٹھا ہو کہ مجھے پارا تو پڑھنے آتا نہیں میں کیا پڑھوں اور درست شریف پڑھنے میں دل لگتا نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ جب مرتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹا درو شریف کی تسبیح پڑھنے کا بھی دل نہیں ہوتا کیونکہ ان کو دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا اب لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے کیونکہ قرآن پڑھنے تو آتا نہیں ہے اب اسواب کی محفلیں اس میں وہ تسبیح لے کر بغیر پڑے ایسے ہی گمارے ہوتے ہیں اولاد باپ کے مرنے پر روئے تو مجھے بتائیے اس کا رونا باپ کو کیا کام آئے گا کام تو اس صورت میں آئے گا نا کہ جب باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا پھر سجدے میں ہو اللہ کی عبادت کرے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ میرے والد کی بخشش و مغفرت فرما بلکہ بیٹا اتنا نیک ہو کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن چند اعمال جاری رہتے ہیں اس میں فرمایا نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے جسے زندگی میں اولاد کو کبھی دعا کی توفیق ہی نہیں ملی وہ باپ کے مرنے کے بعد کیا دعا کرے گی تو اس لیے صرف دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو نہ دیں صرف ان کو مال کمانا نہ سکھائیں ان کو اپنا ادب بھی سکھائیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں انہیں عشق رسول سکھائیں انہیں قرآن پاک پڑھنا سکھائیں انہیں دین سکھائیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا آپ نور حمزہ آ کر دیکھیں آٹھویں جماعت پاس بچے جو نوی جماعت میں ہوتے ہیں بظاہر وہ چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کے والدین پر رشک آتا ہے کہ انہوں نے بچے کے رونے کی پرواہ نہ کی کہ بیٹا تجھے دین سیکھنا ہے اور ماشاء اللہ وہ بچے چند دنوں میں سیٹ ہو جاتے ہیں پندرہ دن میں ایک دن گھر آتے ہیں اور بعض بچے ایسے نیک ہیں سالے ہیں ایسے نیک صالح ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرم بچے بچے ہوتے ہیں شرارت بھی کرتے ہیں لیکن بعض بچے وہ الحمد نور حمزہ میں آ کر ان پر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے مجھے ایک بچے نے کہا کہ میں جب نور حمزہ میں آیا تو میں بہت شرارت کرتا تھا ایک دن استاد نے مجھے سمجھایا تو میں نے یہ عزم کیا کہ اب میں شرارت نہیں کروں گا اب میں دین پر چلوں گا کہا جب سے میں نے دین پر چلنا شروع کیا الحمد مجھے کتنی زیارت نصیب ہوئیں پھر ایک اور بچے نے بتایا کہ اس نے کہا کہ الحمد جب میں نے سچی پکی توبہ کی اور جیسے ہمارے اساتذہ فرماتے اس طرح میں نے کیا تو ایک دن میں نے خواب کا یہ منظر دیکھا کہ میں نور حمزہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے جو پرندے کی شکل میں ہے اور مجھے کہتا ہے ہم سب سے کہتا ہے نگاہ جھکاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اس نے کہا میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا سید الشودا کا دیدار کیا حضرت علی کا دیدار کیا امام حسن حضرت امام حسین کا دیدار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نصیحت فرمائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی نیکی میں اور اضافہ فرمائے تو اس وقت جو بچے بیٹھے ہیں جن کا تعلق نور حمزہ سے ہے میں ان بچوں کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو تسلیم کر کے حق کی راہ اختیار کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو اگر آپ نور حمزہ میں ہیں تو آپ اس عظیم نعمت کی قدر کریں شریعت کی پابندی کریں تقوی اور پرہیزگاری اور اس کے رسول سے اپنے سینے کو روشن کریں اللہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اور جو بچے نور حمزہ میں ہیں ان کے والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور جن کے بچوں نے اس سال میٹرک کا امتحان دینا ہے آٹھویں جماعت کا امتحان دینا ہے وہ والدین کوشش کریں کہ ہمارا بچہ بھی نور حمزہ میں داخل ہو اگر نور حمزہ میں داخلہ نہ ملے تو کسی بھی سنی ادارے میں اپنے بچے کو دین ضرور پڑھائیں اگر ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں پڑھایا تو دنیا کی تعلیم کوئی فائدہ نہ دے دین بھی پڑھائیں دنیا کی تعلیم بھی دیں صرف دنیا کی تعلیم کس کام کی اور اسی طرح ہماری جن بہنوں نے نور فاطمہ میں داخلے کے لیے فام لیے ہیں وہ فام فل کر کے جمع بھی کرائیں اور عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم نور فاطمہ میں ضرور حاضری دیں گے اللہ تبارک کو تعالی ہم سب پر خاص کرم فرمائے